رز اللہ حسم العلیم تو نقفی و نقفی کارون اور یقیناً ہم نے ان کے لیے مسلسل نازل کیا فرمان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ دین آتی نحم من قبلی ہی ہم بھی امنون وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں ایمان لاتے ہیں وحد إِنَّا كُنَّا کنہ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور یقیناً ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے اولا اجرا مرتین فکون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اجر دو مرتبہ دیے جائیں گے صبر کرنے کی وجہ سے اور وہ اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ہاں دو راجر یعنی کہ دو دو بار ان کو اجر ملے گا اور جب وہ لغب سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تم پر سلام ہو ہم جاہلوں کو تلاش نہیں کرتے وہ أَعْلَمُ علم بالمختین یقیناً آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اور لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ عالم <بِالْمُحْتَدِين> اور وہ ہدایت یافتگان کو بخوبی جانتا ہے وقال إِنَّ تَبِعْ إِنَّ تَبِعْ الْهُدَى مَعَكَ ما مِنْ أَرْضِنَا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تیری، تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے حرمن آمن, رزقا لا کہ ہم نے ان، انہیں امن والے حرم میں جگہ نہیں عطا کی کہ جس میں ہر قسم کے ہر چیز کے پھل لے جائے جاتے ہیں کھینچ کر ہماری طرف سے رزق کے طور پر لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وکم اہلک نام قریطن معیشت وکن الوارفین اور کتنی ہی بستیاں کے جنہوں نے تکبر کیا اپنی معیشت پر تو یہ ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم ہی اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں ماکانہ رب کا مہلکل قرآبی امیہ رسول یتلو علیہم آیاتینہ اور تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیجے جو ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھے وما پنا ملکل قرآ اللہ والمون اور ہم بستیوں کو کبھی ہلاک کرنے والے نہیں مگر اس وقت جب کہ اس کے ما اوتی تم ان سے انفامت دنیا و زینت اللہ خیر افلا تا <تَعْقِلُون> اور جو کچھ تم دیے جاتے ہو وہ دنیاوی زندگی کا ساد سامان ہے اور اس ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا پس جس کو ہم اچھا وعدہ دیں وہ اس سے ملاقات کرنے والا ہے یعنی اللہ سے کیا اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا سامان دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے گیوں میں سے ہوگا ویم ینادہم فیاقولو اینا شرکاؤی اللذین کنتم تذعمون اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریف جنہیں تم گمان کرتے تھے قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوینا اغویناهم كما غوینا تبرأنا الیک ما ایانا وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی کہ اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے وکیلسرا کا اکم فد اہم پدعاؤں فلم استجیبولہم ورعول عذاب لو انہم کان یہتدون اور کہا جائے گا کہ اپنے شرکا کو بلاؤ وہ انہیں بلائیں گے سو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے کاش کہ وہ ہدایت قبول کر لیتے وہ یوم ینادہم فایقولوا ما ذا اجبتم المرسلین اور جس تن وہ آواز دے گا اور پوچھے گا تم نے کیا جواب دیا تھا بھیجے گئوں کو رسولوں کو فَعْمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ تو اس دن ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی تاریخ ہو جائیں گی سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے فَأَمَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعِمِلَ صَالِحًا فَعَسَا أَنْ يَقُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ لیکن وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور سال اعمال کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائیں وہ رب و کاخل ماشا و اختار و ماں ماں کان الحم الخی سبحان اللہ و اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے چن لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے اور ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی پاک اور بلند ہے اس چیز سے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا رب جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْمُلْكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی سب تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کہ, کہ تمہارا کیا خیال ہے یا خبر دو کہ اگر اللہ نے تم پر رات ہمیشہ کے لیے بنا دی قیامت تک تو اللہ کے سوا کوئی اور علاق کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے کیا تم سنتے نہیں تم انا اللہ, اللہ تم سرون کہہ دیجئے کیا خبر دو کہ اگر اللہ نے تم پر رات ہمیشہ قیامت تک دن بنا دیا قیامت تک ہمیشہ کے لیے تو کون ہے اللہ کے سوا کوئی اور علا جو تمہارے پاس رات لے آئے کہ جس میں تم سکون حاصل کرو کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہاں سرمدن ہمیشہ لگاتار اور اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرونا اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پکارے گا،, کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم میرا شریک ہونے کا گمان کرتے تھے اور ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی وعد دلیل فعلیم ود النہار سو وہ جان لیں گے کہ حق سچی بات اللہ ہی کی ہے اور جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا اُلِ سے تھا سو اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خدانے دیئے کہ یقیناً ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی فرحین جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ تو تکبر نہ کر یقین اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وب تغیفی ماں آتا کل آخراسیب کمن دنیا وہ احسن کماحسن اللہ علیہ ولا في فساد ان اللہ لا يحب المخین اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور اب دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول اور جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے ایسے احسان کر اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ یقینا اللہ تعالی فسادیوں سے محبت نہیں کرتا قال انما نما تھی علم اعلیٰ اس نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد اشد منه قوها واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون تو اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے کیا اور وہ نہیں جانتا کہ یقینا اللہ تعالی نے اس سے پہلے زمانوں کو ہلاک کیا جو کہ اس سے زیادہ قوت اور زیادہ جماعت والے تھے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا فخرا جا قومی فی پوچھا نہ جائے گا اس کا مطلب یہ کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے یہ نہیں کہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی فخرا جا قومی ہی فی سینت ہی سو اپنی قوم میں اپنی زینت میں نکلا کال حیات دنیا وہ لوگ جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے پاس خزانہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا وہ تو بڑے نصیبے والا ہے. وَقَالَ أُوتُ الْعِلْمَ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ <صَالِحًا> تم پر افسوس اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے اعمال کیے ولا اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرنے والے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا فما کانا له بن بن دون اللہ پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی وہ ماکان من المنتصری اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں یا انتقام لینے والوں میں سے تھا۔ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وایك ان الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر اور وہ لوگ جو کل اس کی جگہ تمننا کر رہے تھے کہنے لگے اگلے دن افسوس گویا کہ اللہ تعالی رزق جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے للا علیہ اللہ خاصفہ بینا اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں ہم وہ دھنسا دیتا وہ کا انا ہو اللہ افسوس گویا کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے قلت دار الاخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا یہ آخرت والا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں مچاتے والعاقبت للمتقین اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے من جاء بالحسنه فله خیر منها جو کوئی نیکی لے کے آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے فمن فلا عمل اللہ ما يعملون تو وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں صرف اور صرف اور اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے قرآن یقیناً داد جس نے تج پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے اعلم من ومن هو واضح گمراہی میں ہے اور تو بید نہ رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے سو تو کافروں کی کا مددگار ہرگز نہ بن جا ولا یس الدن اور یہ لوگ تجھے اللہ کی آیات سے کبھی بھی روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ وہ تیری طرف اتاری گئی ہیں ولا تک من المشرقین اور تو مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا ولا تد اللہ اللہ اللہ کل شعین اللہ وجہ لہ ترجعون، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرے کسی دوسرے معبود کو مت پکار اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کا چ... اس کے چہرے کے اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا لوگوں نے یہ پیشاب لگایا ہے یہ سمجھا ہے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں لوگ جو تھے انہیں آزمایا فلاح المن اللہ الدین صد ولاکین تو ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے ہیں جنہوں نے سچ بولا اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو اب حسب اللہ دینا کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں من کا نی اللہ اللہ سمیم جو شخص اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے وہ من جاہدا فاًما جاہدی اور جو جہاد کرتا ہے سو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی جہانوں سے بہت بے ہے آمَنُوا عَمِلُ عَنْهُمْ حَسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے اور انہیں اس چیز کا اچھا بدلا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو احسان کرنے کی نیکی کرنے کی وصیت کی وا ان جا حدا قن تشرک بی ما لیس راک بہ علم فلا تطیعہما اور اگر وہ زور لگائیں تج تجھ پر کہ تو میرے ساتھ وہ شریک کر جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے تو تو ان کی اطاعت نہ کر الییا مرجعوکم جمیع فأنبیئکم بما كنتم تعملون میری طرف تم لوٹنا ہے تو میں تمہیں خبر دوں گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے آمَنُوا عَمِلُ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے مَن بِاللَّهِ فَإِذَا جَعْلَ بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو جب اسے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتا ہے اور اگر تیر رب کی طرف سے کوئی بدل آجائے تو یقین ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے کہ اللہ تعالی اسے بخوبی جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے ضرور جان لے گا جو ایمان لے آئے اور انہیں بھی منافق اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اہل ایمان کو انہوں نے کہا کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے وواہم بحامِلین من خطاياهم من شيء حالان کہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں انهم لكاذبون یقینا وہ جھوٹے ہیں ولا يحملن اثقالهم واثقال مع اثقالهم اور یقینا وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی वला يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون اور یقینا وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الفسنة ال50 عاما اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں ہزار سال رہا سوائے پچاس سالوں کے 50 کم ہزار سال رہا ہزار پچاس کم ہزار سال ان بچ رہی ادسا عمر چلو آکی جانتے ہو الطوفان اصحاب اور ہم نے اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا وہ ابراہیم قومی اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ سارا کچھ شامل ہے اپنی قوم کنا چر رہے وہ جی بچ گیا وہ بھی قوم ہی تو تری نازلوی قومی یقیناً تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو جھوٹ بناتے ہو ان اللہ دین امن کو یقیناً وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں فپتا ہو سو تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو ترجعون تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ من کم اور اگر تم جٹلاؤ تو یقیناً ان امتوں نے بھی جٹلایا ہے جو تم سے پہلے تھی مما اللہ رسول بلا المبین اور رسول پر واضح پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ إِنَّ کیسے تخلیف کیا ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے یا اس کو لوٹائے گا یقینا اللہ پر بہت آسان ہے السیرو کی ان الله على كل شيء قدير کہدی کہ زمین میں چلو پھروں اور دیکھو اس نے کس طرح مخلوق کی خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ ہی دوسری پیدائش کرے گا یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه ترجعون وہ جسے چاہتا ہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لو جاؤ گے وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء اور تم آسمان یا دمین میں کسی طرح سے عاجز کرنے والے نہیں ہو وما لكم من دون الله من ولي و لا اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے والذین كفروا بآيات الله ولقائه اولئک يئسوا اولئک يئسوا من رحمتي و اولئک لهم عذاب الیم اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اس کی ملاقات کا تو وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ ان او اللہ من النار پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی اور جواب نہ تھا مگر یہی کہ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو تو اللہ نے اسے آگ سے نجات دی ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون یقینا اس, اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں وقال انما تخبطون من دون الله اوثانا اور کہا یقینا تم نے اللہ کے سوا معبود بت بنائے ہیں مودت بینیکم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں آپس کی موادت دوستی کی وجہ سے ثم يوم بعضا. پھر قیامت کے دل دل تمہارا بعض بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض بعض پر لانت کرے گا مالاثرین اور تمہارا ٹھکانا آگی ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں فآمن له تو لوط پر ایمان لے آیا وقالا ورسنے کہا انی مهاجرن الی ربی میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں ان هو هو العزیز الحکیم یقینا وہ کمال حکمت والا اور بہت غالب ہے۔ ووهبنا لہ اسحاق و یاقوب اور ہم نے اس کو اسحاق اور یاقوب عطا کیے وجعلنا فی ذریته النبوۃ و الكتاب اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں بھی اس, کو اس کا عجر دیا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی کو آتے ہو ایسی بھی حیائی کا ارتقاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لیا اگر تو سچوں میں سے ہے قَالَ ویری کر ان فسادی قوم فسادی لوگوں کے خلاف ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا تو جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس کچھ خبری لے کر ائے قالوا اننا مهلكها اهلی هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين تو انہوں نے کہا کہ ہم یقینا اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں یقینا اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں قال ان فيها لوطا تو وہ کہنے لگا کہ اس میں تو لوٹ بھی ہے تو, اس نے تو انہوں نے کہا ہم بخوبی جانتے ہیں جو اس میں ہے ہم اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی بی کے کا من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے ہاں جی علاقے جگہ مختلف تھی نا منجو کا نتم الغابرین اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوت کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان کی وجہ سے دل میں اس نے تنگی محسوس کی یا طاقت کے اعتبار سے اس نے تنگی محسوس کی تو انہوں نے کہا تو نہ ڈر اور نہ غم زدہ ہو یقینا ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی بی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ان منزلونا علی اهلی هذه القريه رجزا من السماء بما کان ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ان کے فسق کرنے کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل کرنے والے ہیں عذاب نازل کرنے والے ہیں ولقد ترقنا ولقد ترقنا منها ایتم بیینتن لقوم يعقلون اور ہم نے ان میں ایک واضح نشانی چھوڑی عقل رکھنے والی قوم کے لیے والامدینا اخاهم شعيبا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو فقال يا قوم عبدوا الله ورجل يوم الاخرہ تو اس نے کہا اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو والا فل اردی مخصدین اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو فقب اسے فخرتم رج فاتو تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا فی دار یاتی مین تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل وہ آدم و سمودا اور سمود کو وقت اور یقیناً ان کے رہنے والوں کی کچھ جگہیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں وہ سینشان اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تو انہیں اس نے راستے سے درست راستے سے روک دیا و قالو مستبصرین حالانکہ وہ بہت بصیرت والے بڑے عقل والے بڑے سمجھدار تھے یہ آج اور سمور کی کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا اور شیطان نے گمراہ کر دیا تھا حالانکہ یہ آج اور سبور بڑی عقل مند قوم تھی کارونہ فرعان و اور کارون فران اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا ولاقا بلب نات حالانکہ ان کے پاس موسا واضح درائل لے کے آیا پستبروف الدی و ماکان صابق تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے <بِذنبیه> کی پتھرو کیا من اخذت اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہیں چیف نے آن پکڑا امین ہم عرب اور کچھ ایسے تھے کہ جس کے ساتھ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا ہم اور ان میں سے کچھ ایسے کہ جن کو ہم نے غرق کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے كَانُوا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ایک مکڑی کی سی ہے اتخد نے ایک گھر بنایا وہ کانو یا اور یقینا گھروں میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحکیم۔ یقینا اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ اس کے سوا جس چیز کو پکارتے ہیں اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وتلکل امثال نظربها للناس اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہم اعقرها الا العالمون۔ لیکن انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں کلا کلواتی اللہ نے آسمانوں اور حق کے ساتھ پیدا کیا یقین ان اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشانی ہے جو کتاب تیری تربی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر واقع مصالح اور نماز قائم کر نواز فحاشی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے وَلَا اللَّهِ اور اللہ کا زیادہ بڑا ہے. وَاللَّهُ مَا اور جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہوتا جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے اللہ اللہ ذلام وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا وہ قولو آم زیرہ اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے وہ امزیرا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ الحم واحد اور ہمارا اور تمہارا علا ایک ہے وہ لہ الحم مسلم اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں وہ کدا کنزل نا کل کتابہ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے فلدین آتے تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں ایمان لے کے آتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافر ہی کرتے ہیں اور تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا اس وقت باطل والے ضرور شکر کرتے بل ہوا آیات مبینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل کیت وادی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے وما یجحدو بیاتنا الا الظالمون اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم ہی وقالو لول انزل علیه آیه من ربی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی رب ہی کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں کہ انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے ان پر ایک کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے انا رحمت, یقیناً یہ رحمت ہے اور نصیحت ہے قومی قوم کے لیے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کو وہ جانتا ہے کفارو الخاص رون اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ یس تاجر اور وہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں وَلَوْ لَا مُسَمَّلَّ الْعذاب اگر بقرر شدہ نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب آ جاتا وَلَا وَهُمْ لَا يشعرون اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور وہ شعور بنا رکھتے ہوں گے یس تاجیل نہ وہ تجھ سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں وہ بالکا فرین اور یقیناً حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے جس دن انہیں عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے اور پاؤں نیچے سے گا اللہ تم میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو یقینا میری زمین وسیع ہے سو میری ہی عبادت کرو نفس زائقت الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے تم, ترجعون، پھر تم ہماری طرف جاؤ گے، آمنوا لنبوب انہم من الجنت غرافہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمال کیے، ہم ان کے لیے جنت میں اونچے گھر بالا خانے میں ان کو جگہ دیں گے تجریم رخا دین افیحہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے اللہ دینا صبر تو وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ تبکل کرتے ہیں اللہ یا سمیم اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ بخوبی سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ولا انسال فهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله اور اگر تم سے سوال کرے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے فانا يفقون تو پھر یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور اس کے لیے تنگ کرتا ہے ان اللہ الارض بعد اور اگر تم سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی نادر کیا اور اس کے ذریعے اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اللہ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کل الحمد کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعقلون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں سمجھتے وما هذه الحیات الدنيا الا لعب ولهو اور یہ دنیاوی زندگی کھیل اور للگی کے سوا کچھ نہیں وان الدار الاخره لهی الحیوان اور یقینا آخری گھر وہی اصل زندگی ہے لو كانوا يعلمون کاش کہ وہ جان لیں فادارکی بو فلکی دعوا الله مخلصین لہ الدین تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں فلما نجاهم الى تو جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے اذاهم یشركون تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں لیکفرو بما اتیناهم تاکہ جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس کی نشکری کریں ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں فسوف يعلمون سو ان قریب وہ جان لیں گے ہے اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر چھوٹ باندھا یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس, نے اس کا انکار کر دیا علی سفی جہنم, جہنم کا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے وہ ان اللہ اور یقین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے